بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ اللہ محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ موجود تمام خوران اور میدان نشہ نموجہ خارن کر سب کو اور باقی سامنے کو سمجھنے کے بعد سلامت آس کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دہ کتاب بابت میں سے بابت تجارت اندر نمبر چودہ ہیں پیج نمبر دو سو باسٹھ اس میں جو ہے خیال کے مختلف قسمیں بتا رہے ہیں اخیار کمانا اختیار سے ہے معاملے کو پھنسا کرنے کا کبھی دونوں بیچنے والے خریدار دونوں کو دے کبھی ایک کو اختیار ملتی ہے اس سلسلے میں چل رہے ہیں بعد سے ہمارا اس سے پہلے اخیر مجلس خیار رویت خیار شد خیار ایپ یہ چار قسم کے خیار معاملہ پھنسا کرنے کے ترقی بتا دیا ابھی خیار تدلیس ہے تو تدلیس جو ہے دھوکہ دہی کے معنی میں اگر مثلاً دکاندار جو ہے وہ جو چیز بیچتا ہے اس نے اس میں کوئی عیب ہے ایپ کو چھپا لیا کسی نہ کسی طرقے سے یا کوئی بھی دھوکے کے ترقہ کیا تو پھر جو ہے وہ خریدار کے لیے معاملے کو پھنسا کرنے کا حق ہے مثلاً اس نے ایک لونڈی بیچا ہے تو وہ رسیدہ تھی لیکن اس کو جو ہے مہندی مہندی وغیرہ لگا کے اور اسی طرح خزاب وغیرہ لگا کے اس کو جوان بنا لیا بعد میں پتہ چل گیا یہ تو کافی عمر سیدھا ہے اس طرح دھوکہ دیا جائے اسی طرح جانور ہے گائے وغیرہ اونٹ وغیرہ بکری وغیرہ اس کے دودھ کو اس کے دودھ کے جو تھن ہے اس کے سرے کو باندھ کے رکھیں تو ہر ٹائم پہ دن میں دو دفعہ اس کا دودھ دہنا ہوتا ہے اگر وہ ایک دو دن بالکل نہ دہیں تو تھن میں دودھ بہت جمع ہوگا تو دوسرا خریدار سمجھے گا اس میں بہت زیادہ دودھ ہے ہاں اس طرح خریدار کو دھوکہ بعد میں پتہ چل گیا دو دن دودھ دہنے کے بعد شروع جو دودھ نکلا جو زیادہ مقدار میں وہ بعد میں نہیں لے اس کا ادا ہو گیا تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے تو اس کے دھوکہ دینے کی صورت میں معاملہ کا حکم کیا فرماتے ہیں من اس خیار کے اقسام میں سے معاملے کو بھاسک کرنے کے آطرف ان کو یا ایک کو اختیار حاصل میں سے اخیار و تجلی سے دھوکے کی وجہ سے اختیار حاصل ہوتی ہے مشتری کو خریدار کو یا کبھی ممکن ہے دکاندار کو بھی حاصل ہو بھیجنے والے کو تو واہ واہ وہ یہ خیر تجدیدی ہے دو کے وارث یوں ہیں واہ اور یہ تجزی ہے یوزین یہ کہ مزین کیا جائے خوبصورت کیا جائے مبی بیچنے والی چیز کو مشین کسی ایسی چیز اس کو مزین کریں یستر حقیقت عمر ہے جو چھپا لیں اس مبی کے حقیقت عمر کو یعنی اس کی حقیقت کو چھپا لے یعنی وہ واقعی میں جوان نہیں تھے وہ لوگ لونڈی یا وہ غلام اس کو خزاب وغیرہ لگا کے اس کو جوان بنا لے جیسے کمر سترا جیسے چھپایا جائے شیپ بڑھاپا جاریہ لونڈی کی بصہ اشاریہ اس کے بالوں کو رنگ کر کے جیسے مہندی وغیرہ لگا کے یا خزاب لگا کے وغیرہ اس کے علاوہ کچھ اور کارروائی کر کے جو ہاں جی اس کو لان کی جو ہے عمر کو چھپائیں اور اس کو جوان شو کریں ہاں تو پھر بعد میں پتہ چلا یہ تو اتنے زیادہ عمر کا تھا بعد میں پتہ جل جائے تو پھر جو ہے یہ دھوکا ہے تو اس طرح تو پھر ایسے دھوکا ہونے سر میں خریدار کو اس معاملے کو پھنسا کرنے کا حق مل جاتا ہے اس طرح وہ تشریح تو تشریح کے مانے کہ دودھ کو روکے رہنا جانور کی تشریت فی الغنم بیر بکریوں میں و بکر گائے میں و ناخا اون میں وہ بھی نون ایک قسم ہے تازہ تا جنسی تلیس دھوکے کی تجریس کے جنس اس کے اقسام کے نیچے زمین میں آنے والی ایک قسم ہے نون یعنی قسم تاجہ تا جنسی تجدید کے جنس یعنی اس کی جو وسیع مہوم ہے تلیس اس کی وسیع مہوم کے نیچے آنے والی نو یعنی اقسام میں سے ایک تسریہ ہے جو بیر بکریوں اور جو اون کے ساتھ گائے مغنم بیر بکری بکر گائے اور ان کے ساتھ کی جانے والی تو یہ تشریح کیا ہے تسریہ وہ یہ ہوا ہے انجو بتا تشریح یہ کہ روکا جائے اللہ جانور کے دودھ کو کیسے مشت دے خلف النا دے باندھ کر خلف یعنی اس کے پست تھن کے سرے کو جانور کے پستان نے تھن اس کے سرے کو جہاں سے دودھ نکالا ہے اس کو باندھ دے اول بکر یا گائے کا اول یا بکری کے بیر بکری کی تاکہ جو ہے دودھ جو ہے چونکہ اگر زیادہ دودھ بہت جانا تو آٹومیٹکلی بھی گر جاتا ہے دائع ہو جاتا ہے تاکہ وہ نہیں ہونے کے لیے اس کے سروں کو پستانی کے سر تھن کے سروں کو باندھ تاکہ دودھ زمین پر بھی نہ گرے اور اس میں جمع ہو کے رہے تو جمع کریں بشد الخلفی ناقد اون کے جو ہے تھن کے سروں کو باندھ دیں بغیر یا غلم یا بیل بغیر گائے اور بیر بر کی ایسا کیوں کریں لیے حضل تاکہ گمان کرے مشتری خریدار لباً الموی اس بیچنی بیچی ہوئی جانور کے دودھ کو اکثر زیادہ بھی مکانہ اس میں جو واقعے میں ہے واقعے میں جو دودھ ہے اسے کہیں زیادہ یقیناً لگے گا ایک دو دن دودھ کو روکے رکھے گا تو تو یہ گمان ہونے کے لیے تاکہ وہ اس کے دودھ دیکھ کر دیکھ کر جو ہے جانور کو خرید لے تو ایسی صورت میں جو ہے یقین دے دھوکا ہے تو بندہ اس جانور کو رد کر سکتے ہیں اس معاملے کو فسد کر سکتے ہیں خریدار لہٰذ فرماتے ہیں فہم رد دپس اس خریدار نے اس جانور کو رد کر دیا ایسا دھوکا ثابت ہونے پر تو یہ اس نے جتنے دن رکھا ہے اس کے دودھ کا پیسہ بھی دینے پڑے گا فرماتے ہیں نہیں لا دوں تو اس خریدار پر لازم نہیں آتا ہے رد و قیمت لبن واپس کرنا لبن دودھ کی قیمت کو واپس کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ جس وقت یہ جانور جو اس نے خریدا تھا تو جتنا اس کے پاس رہا وہ اس ملکیت میں رہا وہ مالک کے عیشت سے اس کا دودھ دوہتا رہا ہے لہٰذا اس کی دو قیمت واپس کرنا نہیں پڑے گا لانا کیونکہ یہ جانور مل کہاں مل اس کی ملکیت میں تھا وہ رد وغیرہ بھی اس کے ایک کو پتہ چل کے دو کے کو پتہ چل کے واپس کرنا کبین آخر یہ ایک اور معاملہ ایک ایک کی طرح ہے جو کہ نیا خرید و فروخت کی حیثیت رہتے ہیں لہٰذا جو ہے ایسی صورت میں اس کو اچھا دودھ کے پیسہ واپس کرنا مالک کو دینا نہیں پڑے گا تو ایک یہ دھوکے والی صورت کوئی بھی دھوکے والی صورت خرید و فروخت میں یہ ہو میں ایک دوندار ہی جوتا اس نے پرانا تھا سیکنڈ ہینڈ تھا اس کو نیا شو کر کے بھیج دیا ڈبہ میں ڈال کے بعد میں پتہ چل گیا یہ پرانا ہے اس طرح موبائل وغیرہ نایا شو پیش کے پیش کے بعد میں دیکھا وہ استعمال شدہ ہے اس طرح کسی بھی چیز میں دھوکے کا پہلو پا جائیں تو خریدار کو جو ہے اس معاملے کو کینسل کرنے کا پھنسک کرنے کا حق رکھتا ہے باقی نئے مذہب فرماتے و امین اور انی خیار کے اقسام میں سے ایک کیا ہیں خیال و حق صفات لطیت ہاں اس مالک نے بتایا تھا جانور میں یا اس میں یا یہ اچھی صفات ہے بعد میں دیکھا ان میں سے بعض نہیں ہے یا پورا پورا نہیں ہے تو اس صورت میں جو ہے معاملے کو کینسل کرنے کا پھر اختیار مل جاتا ہے وہ منہ نے انہیں معاملے کو فضا کرنے کے اختیار کے اقسام میں سے ایک خیار و فقر صفا وہ اختیار ہے جس میں صفت فاقد ہو گیا فاقد ہو گیا وہ صفت اللہ تین جسے ذکر البائے جسے باع نے بیچنے والے نے ذکر کیا تھا مثلاً اس چیز کے بارے میں اس جانور کے بارے میں اس مطلب غلام لونڈی تو اس کے بارے میں جو صفات بیان کیا تھا خریدنے سے پہلے وہ صفات اس میں نہ تھا تو اس طرح میں فنلم یہ جس پھر صفت پس خریدار نے بعد میں دیکھا اس میں وہ صفات نہیں پائی جا رہا ہے فائنلم نے اگر نہ پائی اس بیچی ہوئی چیز میں صفات صفت الصفت المسکورہ جو صفت مالک نے ذکر کیا تھا اس میں یہ یہ خوبیاں ہیں وہ نظر نہیں آیا تو خلیل مشتری دو خریدار کے لیے اختیار ہے الخیار اختیار پھیراتی ہی اس جانور کو اس چیز کو اس محبی کو واپس کریں جو خریدا ہے اور اپنا قیمت واپس سے لے لیں یہ بات ختم ہو گیا ٹھیک ہے خیال کی خیر سے والے بات بھی ختم ہوا بقرماتی و من با اگر کوئی شخص کسی جس کو بھیجیں غلم یا اور قبضے قبض نہ کرے سمانہ قیمت کو ہائیں بندے نے ایک چیز کی شاد بیچا اس کی قیمت کو بھی اس نے وہ قبضے میں نہیں لیا مشتری سے ولم یوس طل اور حوالہ بھی نہیں کیا مبھی جو جانور بیچا وہ بھی خریدار کے ہاتھوں میں حوالہ نہیں کیا خرید و فروخت کا معاملہ زبانی ہو گیا یا تحریری طور پر ہو گیا لیکن جو ہے نہ قیمت اس کو دیا ہے مالک کو نہ جانور یا جو چیز بیچا ہے وہ خریدار کو دیا ہے اور ساتھ ولم علم یا اور شرط بھی نہیں کیا ہے تاخیر اس سمعے قیمت بعد میں دینے کا کوئی شرط بھی نہیں کیا قیمت بعد میں دینے کا شرط بھی نہیں کیا ہاں جی اور ابھی جو ہے قیمت بھی اس نے قبضہ نہیں کیا ہے جو چیز بیچا وہ بھی اس خریدار کے حوالے نہیں کیا اور قیمت کو بعد میں ایک دو مہینہ بعد یا چند دن بعد دینے کا بھی کوئی شرط نہیں لگایا خریدتے وقت معاملہ کرتے وقت تو پھر حال بے ہو تو پھر یہ جو بے واقع ہوا یہاں پاس نقری فور واقع ہوا ہے یہ ثابت انہیے. یہ ثابت ہے سلاستان تین دن تک تین دن تک یہ بے واقع شدہ بے شمار ہوگا یہ بے ثابت ہے اور اگر وہ خریدار جو ہے پیسہ لے کے آ جائیں تو مالک کو دے کر وہ جو چیز بیچائیں جانور اور کچھ بھی ہو اس کو ان سے لے سکتے ہیں کیونکہ تین دن تک یہ معاملہ یہ بے نافذ ہے فائن لم یہ لیکن اگر نہ آ جائیں مشتری خریدار اس سمے کامیا قیمت لیکن فی الحال میں سر تین دنوں کے اندر وہ نہ آ جائیں ہاں جی تو اے سی سرمیہ کانل بائے تو پھر خریدار بائے یعنی دکاندار بیچنے والے اولا وہ زیادہ حقدار بل میں اس بیچی چیز کا تو تین دن کے بعد بھی نہیں آیا تین دن ہو گیا تین دن اندر نہیں آیا تو پھر ان دکاندار کی مرضی ہے وہ استف دیکھے کے لئے پھر بھی رکھیں یا کسی اور کو بیچیں اب یہ مالک جو ہے جس کا مالی دکاندار اس سامان کا خود زیادہ حقدار ہے اولا بل بیچی ہوئی چیز کا باٮٔیہ یعنی بیچنے والا زیادہ حقدار ہیں تو لہٰذا اب اس کی مرضی ہے اس کو بیچیں یا نہ بیچیں نہ بیچیں غلط اور اگر جو بیچی ہوئی چیز طلب ہو جائیں ضائع ضائع ہو, ہو جائیں جب ابھی یہ اس حقدار کے حوالے نے کیا ہے تو مال باہیں تو یہ زیہ بائیں کے مال سے ہوگا تو خود دکاندار کو یہ نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ جینس اس نے مشتری کے حوالے نہیں کیے ہیں خریدار کے حوالے نہیں کیے اس وجہ سے آگے فرماتے ہیں طلا یا ہی یومن اگر ایک بندے نے خریدا ایسی چیز کو جو خراب ہو جاتے یا سدو جن میں بگاڑ پیدا ہو جاتی خراب ہو جاتے ہیں ہی یومن وہ ایک ہی دن کے اندر ایک دن کے اندر وہ چندے سے سبزی جات ہیں ایک دن کے اندر خراب ہو جاتی ہیں تو ایسی چیز اس نے خریدا پھر فائن جا اب سمنی پہ ابھی صبح اس معاملہ کر لیا پھر آیا اس قیمت کے ساتھ بصمن قیمت کے ساتھ ال آخری میں اسی دن کے جس دن یہ معاملہ ہوا ہے اس کے شام تک آخری میں اس کے مغرب تک جو ہے قیمت لے کے آ جائیں تو ٹھیک ہے تو یہ اس جن کا وہ مالک ہے وہ خریدار اس دن کو لے سکتے ہیں پیسہ دے کے وح اللہ اور اگر وہ دن کے آخر تک واپس نہ آ جائیں پیسہ لے کر پہلے زبانی جو خرید و فروخت اسی پر باقی رہیں اور جائیں اس چیز کو اپنے تحویل میں لینے کے لیے پیسہ لے کر نہ آ جائیں تو پھر وح اللہ خلا ہے تو کوئی خرید و فروغ نہیں ہوگا اللہ اس کے لیے تو اس کے ساتھ جو خرید و فروخت ہو گئی سمجھو وہ باتل ہو جائے گا آٹومیٹیکلی کینسل ہو جائے گا تو کوئی خرید فرو نہیں ہے اب اس ان شاء کے لیے جو تین دن کے اندر کیمر لے کے نہیں آیا وہ ماتا اور نئے مطلب ہے اگر خوت ہو جائے ذل الخال وہ شان جس کو معاملے کو کینسل کرنے کا اختیار حاصل ہے کہ معاملہ انجام دیا اور وہ کینسل کرنے کا اختیار ہے اگر مر جیسا اختی خیال باین کا نہ وہ خرید بھیجنے والا ہو وہ تو خیار حاصل ہے کن و مشرین یا خریدار کے لیے کا حق حاصل ہے جس کو خیار کا حق حاصل ہے وہ مر جائے اس حق کو استعمال کرنے سے پہلے تو ان تلب منتقل ہو جائے گا اختیار یہ معاملے کو کینسل کرنے یا اوکے کرنے کی جو اختیار ہیں وہ منتقل ہوگا اس لیے وارثی اور تو اس دکاندار یا اس خریدنے والے کی وہ ورثہ کی طرف منتقل ہو جائے گا یہ جو ہے یہ خیار اب اس کے ورثہ کے مرضی ہیں یہاں پر حق، یار استعمال کر کے اس معاملے کو کینسل کریں ان پیسہ وابع لے لیں یا اس کو امزا کر کے ہاں جی اور اس سے سامان خود قبضے میں لے لیں دونوں اختیار ہیں اور پیسہ ان کو پہنچانے دیں وہ لوگ مملوکن اور اگر وہ شانجو جو ہوئے وہ غلام ہو ایسا غلام معذون جس کو مولا کے درد سے خرید و فروخت کا اذن دیا ہوا سابن جس کو اجازت دیا ہوا ہے ساب اجازت اور عزن دیا ہوا اگر وہ غلام ہو اور وہ غلام مر گیا تو اس میں کیا ہوگا انتقل الخیا اور اس غلام نے کوئی معاملہ انجام دیا ہے خریض اور تو منتقل ہو جائے گا یہ حق انتغل خیال معاملے کو پھنسا کرنے کا جو اختیار ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا مولا ہوں اس غلام کے مولا کی طرف چونکہ جو ہے جی, ہاں غلام کے جو سارے کاموں کو اختیار اسے مولا نے دیا تھا تو غلام ہو تو جائیں تو اس کے مولا کو آقا کو تو اس کے طرف اختیار ٹرانسفر ہو جائیں گا اب اس مولا کی مرضی اس معاملے کو جو غلام نے انجام دیا ہے اس کو اوکے کریں یا کینسل کریں تو یہ الحمدللہ للہ امباب میں جو معاملہ کینسل کر سکنے کے جو چھ کل جو ہے اختیار کے قسمیں دیا آسان سے دی. وہ الحمدللہ ختم ہو گیا آئیے پھر اس سے باپ گئی نایا عنوان ہے بے کے نام سے اور ان کل اللہ گال